أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنسا والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنسا وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها ذكريا كلما دخل عليها ذكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لذنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحرى بأن الله يبشرك بيحيا يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر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 وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم كن تَ لديهم إ ياقصمون إ قالَاة الملائكَُ يا ممُ إِ الله يُبَشررُ كِبكبكلمة من حسمُه المسيحُ إسبَبْنُ مم يسم المسيحُ إ سَبْنُ ميمم وجه فُِّنع والآخَةِ وَمننمقّبين وَيُكَلِّمُ النّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا مِّنَ الصّالِحِينَ قَالَ رَبّ إِنِّي أَخَافُ أَن يَكُونَ لِي وَلَدٌ لَّمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَٰلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ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 اِنَّ اللَّهَ رب کم پاب یہ آیات کریمہ جو میں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے ان کا ترجمہ سمجھنے سے پہلے ان کا پس منظر سمجھ لینا مناسب اور ضروری ہے اب تک سورہ عال عمران میں شروع سے لے کر اس آیت کے شروع ہونے تک یعنی آیت نمبر بتیس تک اہل کتاب سے خطاب تھا اور اہل کتاب میں بھی خاص طور سے عیسائیوں سے اور جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ صدلام کے خدا کا بیٹا ہونے کی دلیلیں پیش کرنے کی کوشش کی تھی اب اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں حضرت عیسیٰ علیہسدلام اور ان کی والدہ حضرت مریم کی پیدائش اور ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو خصوصی معاملات تھے ان کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ وہ لوگ جو حضرت عیسی علیہ سدسلام کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں وہ بات بالکل غلط ہے اور حقیقت میں حضرت عیسی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اسی طرح پیغمبر تھے جیسے ان سے پہلے بے شمار پیغمبر اللہ تعالی نے مبعوث فرمائے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پیدائش کا جو حقیقی واقعہ تھا اور ان کے پیدائش سے لے کر ان کے آسمان, سے آسمان پر اٹھائے جانے تک کے جو واقعات تھے اس میں جو عیسائیوں نے تحریف و ترمیم کی ہوئی تھی اور اس کو جس طرح بگاڑا ہوا تھا اس بگاڑ کو ختم کر کے اس کا صحیح صحیح واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کریمہ میں بیان فرمایا ہے اور پہلے تو یہ فرمایا کہ حضرت اس علیہ ایسے سلام کے ساتھ جو معجزات پیش آئے وہ کوئی نئی بات نہیں تھی بلکہ آپ کے آنے سے پہلے بہت سے انبیاء کرام کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کی قسم کے معجزات عطا فرمائے تھے اور اس سلسلے میں حضرت اللہ تبارک و تعالی نے آغاز اس طرح کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عدم علیہ سادلام کو بھی نبوت کے لیے منتخب فرمایا تھا حضرت نوح کو بھی فرمایا تھا حضرت ابراہیم علیہ سادلام کی اولاد کو بھی اور پھر عمران کی اولاد کو بھی آل عمران عمران کی اولاد مراد ہے آل عمران سے اور عمران زر عقیقت نام ہے حضرت مریم علیہ صدلام کے والد کا اور یہ عمران جو تھے یہ حضرت مریم کے والد تھے اصل میں بیت المقدس کے امام تھے اور ان کی اہلیہ کا نام ہنّا تھا ان کے کوئی اولاد نہیں تھی اس لیے انہوں نے نظر مانی تھی کہ اگر ان کے کوئی اولاد ہوگی تو وہ اسے بیت المقدس کے لیے وقف کر دیں گی یعنی ان کو دنیا کے کسی کام میں نہیں لگائیں گی بلکہ بیت المقدس کے اندر عبادت کرنے کے لیے اور بیز المقدس کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دیں گی یہ, م... یہ نظر حضرت مریم نے مانگی حضرت مریم کی والدہ حضرت ہنہ نے مانگی تھی جن کو قرآن کریم نے عمرات عمران کہا ہے یعنی عمران کی بیوی جب حضرت مریم ان کے ہاں پیدا ہوئی تو اس وقت حضرت عمران کا انتقال ہو گیا یعنی حضرت مریم کے والد عمران کا انتقال ہو گیا اب حضرت ہنہ جو ان کی والدہ تھیں انہوں نے دو قسم کے مسائل کا سامنا کیا ایک تو یہ کہ انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ میرا جو بیٹا جی ہوئی کوئی اولاد ہوگی تو میں بیت المقدس کے لیے اس کو وف کروں گی تو ذہن میں یہ تھا کہ کوئی بیٹا ہوگا تو بیٹا خدمت کے لئے مناسب ہے وہ بیت المقدس کی خدمت کرے گا لیکن یہ بیٹے کے بجائے بیٹی ہو گئی اور دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ حضرت عمران کا انتقال ہو گیا لہذا ان کی دیکھ بھال اور پرورش اور کفالت کون کرے یہ مسئلہ ان کے سامنے پیدا ہوا چونکہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے یہ درخواست بھی کی کہ اللہ میں نے تو مظرمانی تھی اور یہ بیٹی پیدا ہو گئی ہے اور ظاہر ہے کہ بیٹی بز المقدس کی خدمت کے لیے اتنی مناسب نہیں ہو سکتی جتنی کہ ایک بیٹا مناسب ہوتا بہرحال میں نے نام اس کا مریم رکھ دیا ہے اور اس کو میں آپ کی پناہ میں دیتی ہوں اور اس کے بعد چونکہ انہوں نے منظر مانی تھی اس لیے انہوں نے چاہا کہ حضرت مریم کو بیت المقدس کے اندر ہی رکھے تو وہاں اس وقت بیت المقدس کے مختلف مجاور تھے جو بیت المقدس کی خدمت کیا کرتے تھے انہی میں حضرت ہنّہ کے بہنوئی حضرت زکریہ علیہ سعد السلام بھی تھے حضرت حنہ کے وہ بہنوئی تھے حسنا کی بہن علیشا کے وہ شوہر تھے اور اس طرح حضرہ کے بہنوئی تھے وہ بھی بیت المقدس کی خدمت کیا کرتے تھے بیت المقدس کے مجاور تھے تو وہاں حضرت مریم ان کو لے کر گئی اور لے جا کر یہ عرض کیا کہ میں نے یہ نظر مانی تھی کہ ان کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی تو میں اس کو یہ لے کر آئی ہوں چونکہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے ان کی نظر کی گئی تھی لہذا بیت المقدس کے مجاوروں نے ان کو ایک بہت مقدس بچی سمجھا اور ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ وہ اس کی کفالت کرے وہ اس کا سرپرست بنے حضرت حنہ کے جو بہنوئی تھے حضرت ذکری علیہ السلام انہوں نے دوسرے مجاوروں سے یہ ذکر کیا کہ چونکہ اس بچی کی خالہ میرے گھر میں ہے لہذا مجھے اس کی کفالت کا زیادہ حق پہنچتا ہے اور آپ لوگ میرے حق میں دسبردار ہو جائیں لیکن دوسرے لوگوں نے اپنی خواہش ظاہر کی کہ نہیں اس مقدس بچی کو ہم ہی اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں اور ہم ہی اس کی کفالت کرنا چاہتے ہیں آخر کار طے یہ ہوا کہ اس کے لیے قرآن اندازی کی جائے قرآن اندازی کا طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ جتنے لوگ چاہتے تھے کہ وہ حضرت مریم کی کفالت کریں ان سب سے کہا گیا کہ اپنے اپنے قلم پر نشان لگا کر ان کو پانی کے اندر ڈالیں پانی کے بہاؤ پر ڈالیں اور سب کے جب, سب کے قلم جب پانی کے بہاؤ پر بہنے لگے تو جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے مخالف سمت میں جائے سمجھو کہ اللہ تعالی کی طرف سے اس کے بارے میں فیصلہ ہوا ہے کہ وہ اس کی کف حالت کرے گا چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور قلم پانی میں ڈالے گئے حضرت ذکری علیہ صد السلام کا جو قلم تھا وہ واپس پانی کے بہاؤ کے مخالف سنجھ میں تیرنے لگا اس کے نتیجے میں حضرت ذکری علیسلام کو حضرت مریم کی کفالت کا شرف عطا ہوا چنانچہ ضکری علیہ سد السلام نے یہ کیا کہ چونکہ ان کو بیت المقدس کے لیے وقف کیا گیا تھا تو بیت المقدسی کے قریب ایک چھوٹا سا گھر بیت المقدسی کے علاقے میں ایک چھوٹا سا گھر ان کے لئے بنا دیا اور اس کی پرورش کے لئے انتظام کیا ایک انہ رکھ دی گئی ان, کی ان کو دودھ پلاتی رہی اللہ تعالی نے ان کو بہت تیزی سے ان کی نشو و نما فرمائی یہاں تک کہ جب وہ بڑی ہو گئی تو ان کو عبادت کرنے کا ذوق تھا وہ اسی گھر میں جہاں ان کو رکھا گیا تھا وہ عبادت کرتی تھیں لیکن ایک عجیب معاملہ حضرت ذکری علی علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ جس گھر میں وہ عبادت کرتی تھیں وہاں بے موسم کے پھل ان کے سامنے رکھے ہوئے ہوتے تھے تو وہ, پریشا... وہ حیران ہوئے کہ یہ بے موسم کے پھل جو, جو اور اس وقت دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں ہیں وہ حضرت مریم کے پاس کیسے آ تو انہوں نے جا کر حضرت مریم سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے تو حضرت مریم نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے یہ عطا فرما دیتے ہیں جب انہوں نے بے موسم کے پھل دیکھے کہ حضرت مریم کے پاس رکھے ہوئے ہیں تو اچانک ان کو خیال آیا کہ وہ خود بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور ساری زندگی ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی وہ خود بھی بوڑھے تھے ان کی اہلیہ بھی بوڑھی تھی اور بانجھ تھی ان کے کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جب اللہ تعالی بے موسم کے پھل حضرت مریم کو عطا فرما سکتے ہیں تو بڑھاپے میں مجھے اولاد بھی عطا فرما سکتے ہیں تو اس لیے انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے بھی ایک اولاد عطا فرمائیے مجھے بھی کوئی بیٹا عطا فرمائیے جو میرا وارث ہو جس, کا جس دعا کی تف... تفصیلی تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور مریم کے شروع میں کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا اس طرح سنی کہ وہ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے نماز کے دوران ان کو ملائکہ فرشتوں کی طرف سے آواز دی گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں کہ آپ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام یحییٰ رکھا جائے اور وہ سردار بنے گا اور نبی ہوگا حضرت زکریہ علیہ السلام نے خود دعا کی تھی کہ میں کہ مجھے اولاد ملے لیکن جب ان کو یہ خوشخبری سنائی گئی تو انہوں نے یہ کہا کہ یا اللہ یہ اولاد کس طرح ہوگی بچہ کیسے پیدا ہوگا جبکہ میں تو بڑھاپے کے انتہا کو پہنچا ہوا ہوں میری بیوی بانج ہے تو کیا ہم دوبارہ جوان ہو جائیں گے یا یہ کہ اسی حالت میں بچہ ہوگا تو جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح اسی حالت میں آپ کو بچہ ادا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ جیسا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں اس پر حضرت زکریہ علی صدلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ اللہ مجھے کوئی ایسی نشانی عطا فرما دیجئے کہ جب میری بیوی کے ہاں حمل ٹھہرے تو مجھے اس کا پتہ چل جائے تاکہ میں اسی وقت سے آپ کا شکر ادا کرنا شروع کر دوں حضرت ذکریہ علیہ السلام کی اس درخواست کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس وقت تمہاری بیوی کے ہاں حمل ٹھہرے گا تو اس کی علامت یہ ہوگی کہ تمہ... تم بولنے کے اوپر قدرت تمہاری چھین لی جائے گی تین دن کا تین دن تک تم کچھ بول نہیں سکو گے البتہ سوائے اشارے کے کسی سے کوئی بات نہیں کر سکو گے البتہ ذکر اللہ تعالیٰ کا کر سکو گے کیونکہ تم نے جو یہ نشانی مانگی ہے وہ اس لیے مانگی ہے تاکہ اسی وقت سے ذکر اور شکر میں مشغول ہو جاؤ لہذا ہم آپ کو یہ نشانی عطا فرماتے ہیں کہ تین دن تک آپ کسی سے بات نہیں کرو گے اور نہ بات کر سکو گے اور ذکر پر قادر ہو گے تو تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد میں مشغول رہنا چنانچہ ایسا ہی ہوا اور تین دن تک ان کو بولنے پر قدرت نہ رہی اور وہ ذکر میں مشغول ہو گئے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے ہاں بھی بیٹا پیدا ہوا جس کا نام حضرت علیہ جس, کا جس کا نام حضرت رکھا گیا اور آج ہم انہیں حضرت یاہی علیہ السلام کے نام سے پکارتے ہیں ایک طرف تو یہ معاملہ ہوا اور دوسری طرف حضرت مریم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے یہ پیغام بھیجا کہ آپ عبادت میں مشغول رہیں اور عبادت میں مشغول رہنے کے دوران ان کو یہ خوشخبری دی گئی کہ خود آپ کے ہاں بھی ایک بچہ پیدا ہوگا اور جو اللہ تعالی کے کلمہ کن سے پیدا ہوگا بغیر باپ کے پیدا ہوگا اس کا نام مسیح اسب مریم ہوگا اور دنیا اور آخرت میں اس کو بڑی وجاہت حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا وہ مقرب ہوگا اور وہ اس کی پیغمبری پر اور اس کی رسالت پر اللہ تعالیٰ بہت بہت سے معجزے عطا فرمائیں گے جو ان کی نبوت پر دلاد کرنے والے ہوں گے کہ وہ لوگوں سے بچپن ہی میں بات کرنا شروع کر دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت سے موجودات عطا فرمائیں گے حضرت مریم نے بھی وہی سوال کیا جو حضرتری علیہ السلام نے کیا تھا حضریہ علیہ السلام کا سوال تو یہ تھا کہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بہت برا ہو چکا ہوں میرے اولاد کیسے ہوگی لیکن حضرت مریم کے ہاں تو یہ سوال اور زیادہ تعجب خیز تھا کیونکہ حضرت مریم کی کسی سے شادی نہیں ہوئی تھی تو وہ تنہا تھی تو انہوں نے فرمایا کہ میرے ہاں اولاد کیسے ہوگی جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے تو اللہ تبارک نے فرمایا کہ اسی طرح ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کن کے کلمے سے وہ پیدا کر دیں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ نبی بھی بنائیں گے بنی کے کی طرف وہ بھیجے جائیں گے اور ان کو بہت سے معجزات عطا کیے جائیں گے یہ ساری تفصیل اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ نے جو بیان فرمائی ہے وہ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بغیر باپ کے پیدا ہو گئے تھے یا یہ کہ ان کو جو یہ معجزہ دیا گیا تھا کہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کو خدا یا خدا کا بیٹا مانا جائے بلکہ یہ ان معجزات کا ایک تسلسل تھا جو حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ مع ظاہر فرماتے رہتے ہیں اور خاص طور سے خود حضرت عیسیٰ اسلام کے زمانے میں حضرت مریم کے, اوپر کے ساتھ یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ ان کے بے موسم پھل ان کے پاس آنے لگے حضرت کر کے ساتھ معجزہ یہ ظاہر ہوا کہ ان کے ہاں بانجھ ہونے کی حالت میں ان کی بیوی کے بانجھ ہونے کی حالت میں شدید بڑھاپے کی حالت میں ان کے ہاں اولاد ہو گئی اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کے یہاں بھی اسی معجوزے کے تحت وہ اولاد پیدا کی اس سے یہ نتیجہ نکالنا کسی طرح درست نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے یا اللہ کے ساتھ اس کی خدائی میں شریک تھے یہ ہے پس منظر ان آیات کا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور اب اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے فرمایا کہ اللہ نے آدم نوح ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کو چن کر تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی یہ ایسی نسل تھی جس کے افراد ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے اور اللہ ہر, بات ہر ایک کی بات سننے والا ہے ہر چیز کا علم رکھتا ہے چنانچہ فرمایا کہ اللہ کے دعا سننے کا بواقع یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا تھا کہ یارب میں نے نظر مانی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے ہر کام سے آزاد کر کے تیرے لئے وقف رکھوں گی میری اس نظر کو قبول فرما بے شک تو سننے والا ہے ہر چیز کا علم رکھتا ہے پھر جب ان سے لڑکی پیدا ہوئی تو وہ حسرت سے کہنے یا یارب یہ تو مجھ سے لڑکی پیدا ہو گئی ہے حالانکہ اللہ کو خوب علم تھا کہ ان کے ہاں کیا پیدا ہوا ہے اور انہوں نے کہا کہ, لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے حفاظت کے لیے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں چنا سے اس کے رب نے اس کو بطریق احسن قبول کیا اور اسے بہترین طریقے سے پروان چڑھایا اور زکریا اس کے سرپرست بنے جب بھی زکریا ان کے پاس ان کی عبادت گاہ میں جاتے ان کے پاس کوئی رزق پاتے انہوں نے پوچھا مریم تمہارے پاس یہ چیزیں کہاں سے آئیں وہ بولی اللہ کے پاس سے اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے اس موقع پر زکریہ نے اپنے رب سے دعا کی کہنے لگے یا رب مجھے خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے بے شک تو دعا کا سننے والا ہے سنا ایک دن جب زکریہ عبادت گاہ میں نماز پڑھ رہے تھے فرشتوں نے انہیں آواز دی کہ اللہ آپ کو یاحیا کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے جو اس شان سے پیدا ہوں گے کہ اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کریں گے لوگوں کے پیشوا ہوں گے اپنے آپ کو نقصانی خواہشات سے مکمل طور پر روکے ہوئے ہوں گے اور نبی ہوں گے اور ان کا شمار راست بازوں میں ہوگا زکریا نے کہا یا رب میرے یہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا جبکہ مجھے بڑھاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے اللہ نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے انہوں نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے اللہ نے کہا تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم تین دن تک اشاروں کے سوا کوئی بات نہیں کر سکو گے اور اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرتے رہو اور ڈھلے دن کے وقت بھی اور صبح سویرے بھی اللہ کی تصویر کیا کرو اور اب اس وقت کا تذکرہ سنو جب فرشتوں نے کہا تھا کہ اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے اور دنیا جہان کی ساری عورتوں میں تمہیں منتخب کر کے فضیلت بخشی ہے اے مریم تم اپنے رب کی عبادت میں لگی رہو اور سجدہ کرو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو بھی کیا کرو اے پیغمبر یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کے ذریعے تمہیں دے رہے ہیں تم اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب وہ یہ طے کرنے کے لیے اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا اور نہ اس وقت تم ان کے پاس تھے جب وہ ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے تھے یعنی مریم کی کفالت کے بارے میں اختلاف کر رہے تھے وہ وقت بھی یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا تھا کہ اے مریم اللہ تعالی تمہیں اپنے کریمے کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح نے مریم ہوگا جو دنیا اور آخرت دونوں میں صاحب وجاہت ہوگا اور مقرب بندوں میں سے ہوگا اور وہ گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرے گا اور بڑی عمر میں بھی اور راس باز لوگوں میں سے ہوگا مریم نے کہا پروردگار مجھ سے لڑکا کیسے پیدا ہو جائے گا جب کہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اللہ نے فرمایا اللہ اسی طرح جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جب وہ کوئی کام کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا بس وہ ہو جاتا ہے اور وہی اللہ اس کو یعنی اس نے مریم کو کتاب و حکمت اور توورا تو انجیل کی تعلیم دے گا اور اسے بنی اسرائیل کے پاس رسول بنا کر بھیجے گا جو لوگوں سے یہ کہے گا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں اور وہ نشانی یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے گارے سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے اور میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو تندرست کر دیتا ہوں اور مرضوں کو زندہ کر دیتا ہوں اور تم لوگ جو کچھ اپنے گھروں میں کھاتے یا ذخیرہ کر کے رکھتے ہو میں وہ سب بتا دیتا ہوں اگر تم ایمان لانے والے ہو تو ان تمام باتوں میں تمہارے لیے نشانی ہے اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اس لیے بھیجا, بھیجا گیا ہوں تاکہ کچھ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھیں اب تمہارے لیے حلال کر دوں اور میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں لہذا اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو بے شک اللہ میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار یہی سیدھا راستہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو اب ان آیات کریمہ میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اور اس کے جو مختلف پہلو اس عنایات میں مذکور ہیں ان کی تھوڑی سی تشریح ارض کرنے کی کوشش کرتا ہوں پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے شروع کیا کہ ان آزم و بنوہن و اعلی ابراہیم و اعلی عمران العالمین وہی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزم علیہ السلام کو نو علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو اور عمران کی اولاد کو سارے جہانوں پر فوقیت دے کر ان کو منتخب کیا تھا نبوت کے لیے یعنی یہ بتلانا مقصود ہے کہ یہ حضرت عیسیٰس اسلام کا معاملہ کوئی اچمبا اور انوکھا نہیں تھا بلکہ یہ اسی اللہ تعالی کے نعمت کا ایک تسلسل تھا جو حضرت آدم کے وقت سے چلی آ رہی ہے یعنی پیغمبری کی نعمت پھر آج فرمایا کہ ضروریتم باز ممباز یعنی یہ جن نسلوں کا ہم نے ذکر کیا ہے یہ ایسی نسل تھی جس کے افراد ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے ملتے جلتے ہونے کے معنی یہ کہ اپنی نیکی میں اپنے اخلاص میں اور اس بات میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا پیغام دنیا تک پہنچانے کے لئے منتخب فرمایا تھا یہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے جاننے والا ہے وباء المیع الحلیم و یعنی اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی دعائیں سنتا بھی ہے اور لوگوں کے حالات سے پوری طرح باخبر بھی ہے اسی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے لوگوں کی دعائیں سنی اور آگے ان دعائیں سننے کے کچھ واقعات مذکور ہیں کہ اقارت عمرات المران اس وقت کو یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا تھا یعنی یہ دعا مانگی تھی کہ ربی بھی انی نظر تو لہ کا معافی کیا پروردگار میں نے اب میرے پیٹ میں جو حمل ہے میں نے آپ کی خاطر اس کو نظر مانی ہے محررن ررن کہ میں اس کو ہر کام سے آزاد کر رکھوں گی دنیا کے اور تمام کاموں سے اس کو بالکل فارغ رکھوں گی فتقبل منی تو میری, میرے لیے میری طرف سے اس بات کو قبول فرما لیجیے یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کسی اپنی اولاد کو اس طرح نظر ماننا کہ وہ صرف کسی مسجد کے اندر یا کسی عبادت گاہ کے اندر خدمت انجام دے, دے گا یہ نظر اس ان کی شریعت میں جائز تھی اس لیے انہوں نے یہ نظر مانی تھی لیکن امت محمدیہ علی صاحب اسادام کی شریعت میں اس طرح کی نظر معتبر نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تبارک وطالعہ نے اپنی اولاد کی تربیت اور اولاد کو صحیح رکھنے کے لیے مختلف فرائض ماں باپ کے اوپر عائد کیے ہیں لہذا اس طرح کا وقف کہ اپنی اولاد کو وقف کر دیا جائے وقف اصطلاحی طور پر یہ وقف نہ درست ہوتا ہے اور نہ اس کی نظر درست ہوتی ہے حضرت مریم کے زمانے میں اور حضرت مریم کی شریعت میں حضرت موس علیہ صلاد السلام کی شریعت میں ایسی نظر ماننا جائز تھا جس کی وجہ سے حضرت مریم نے یہ نظر مانی تھی اب کسی کے لئے ایسا کرنا درست نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کے ساتھ خصوصی معاملہ فرما کر اور ان کے زندگی کے اندر خصوصی حالات پیدا کر کے اور معجزات ظاہر کر کے یہ حصیت ان کی رکھی تھی لہذا اس پر آج کوئی اگر یہ قیاس کرے کہ میں اپنی اولاد کو وقف کر دیتا ہوں تو یہ حضرت نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ایسا کرنا درست نہیں ہے پھر آگے فرمایا کہ فلمہ وضاعت تھا جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا مریم پیدا ہو گئی تو قالت انہوں نے کہا کہ ربی انی وضعتها انسا کہ پروردگار میں نے تو ان کو مونس پیدا کیا ہے یعنی یہ بچی پیدا ہو گئی ہے وہ اللہ بما وضعت بیچ میں اللہ تعالیٰ جملہ مترضا کے طور پر فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا تو تھا لیکن اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی سے معلوم تھا کہ ان کے ہاں کیا پیدا ہونے جا رہا ہے وریثت زکار مریم نے کہا کہ مذکر یعنی مذکر مونس کے جیسا نہیں ہوتا یعنی یہ بچی اس درجے کی خدمت بیت المقدس کی انجام نہیں دے سکے گی جیسے کہ ایک بیٹا انجام دیتا لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ان سمت ہوا مریم میں نے ان کا نام مریم رکھ دیا ہے وہیزا عوض بیکا اور میں ان کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں وہ اور ان کی جو آلات ہو اس کو بھی پناہ میں دیتی ہوں میں نے شیطان وظیم مردود شیطان کے شر سے آپ کی پناہمی دیتی ہوں کہ شیطان ان کے اوپر اثر انداز نہ ہو سکے وارماتے ان, ان کے پروردگار نے حضرت مریم کو بہترین طریقے سے قبول فرمایا قبول فرمانے کا معنی یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ بیٹی ہونے کی وجہ سے یہ بیت المقدس کے لیے مناسب نہ ہوں گی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قبول فرما لیا کہ بیٹی ہونے کے باوجود ہم اس کو قبول کرتے ہیں اور بیت المقدس کے اندر ان کی عبادت باعث ثواب ہوگی وہ امبط نباتن حسنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بہترین طریقے پر پرورش فرمائی وقف فلاح زکریہ اور ان کو حضرت ذکریہ علیہسدلام کی کفالت میں دے دیا یعنی وہ اس کے سرپرست بن گئے کُلامہ دخل علیہ ذکری المحراب جب, جب بھی زکریا ان کے پاس ان کی عبادت گاہ میں جاتے تو وجد اندہا رزق تو ان کے پاس کوئی رزق پاتے ہیں رزق کی تفصیل یہاں پر پرانے کریم نے بیان نہیں فرمائی لیکن انداز سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ غیر معمولی چیز تھی کیونکہ آگے حضرت ذکریہ نے پوچھا کہ مریم تمہارے پاس یہ کہاں سے آ گیا جس کے معنی یہ کہ کوئی غیر معمولی چیز تھی اور سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بے موسم کے پھل تھے حضرت مریم نے کہا کہ اللہ کے پاس سے ہے. ان اللہ من شاہ بغیر حساب بے شک اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے ہونالی کا دعا زکریہ ربا اس موقع پر زکریا نے اپنے پروردگار سے دعا کی قالا انہوں نے کہا کہ ربی حبلی مل دن کا ضروری اے پروردگار مجھے خاص اپنے پاس کے پاکیزہ اولاد عطا فرما ان کا بے دعا بے کا سننے والا ہے اس سے پتا چلا کہ پاکیزہ اولاد کے لیے بھی دعا کرنا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے اور نہ صرف یہ کہ اولاد کی دعا کرنا بلکہ اولاد جو پہلا ہو چکی ہو اس کے نیک ہونے کی اور اس کے پاکیزہ ہونے کی دعا کرنا بھی انبیاء کرام کی سنت ہے فنادت الملا اکت چنا ایک دن جبکہ زکریا عبادت گاہ میں نماز پڑھ رہے تھے کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے تو ان کو فرشتوں نے آواز دی اور فرمایا کہ کبیاحیہ اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی پیدائش کی خوشخبری دیتے ہیں جو اس شان سے پیدا ہوں گے کہ مصدقم بھی من اللہ جو اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کریں گے اللہ کے کلمے سے مراد حضرت اس علیہ السلام ہیں جیسا کہ اس صورت کے شروع میں بھی میں نے واضح کیا تھا کہ ان کو کلیمت اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ باپ کے بغیر صرف اللہ کے کلیم کن سے پیدا ہوئے تھے حضرت یہاں علیہ السلام ان سے پہلے پیدا ہو گئے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی تصدیق فرمائی اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کریں گے پہلے سے لوگوں کو انہوں نے بشارت دی تھی کہ انقریب ایسے پیغمبر آنے والے ہیں اور فرمایا و سید وہ لوگوں کے پیشوا ہوں گے وہ اور اپنے, اپنے, اپنے آپ کو نقصانی خواہشات سے مکمل طور پر روکے ہوئے ہوں گے یہ حضرت یاہیٰ علیہ السلام کی خاص صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات پر پورا قابو رکھنے والے ہوں گے یہ صفت اگرچہ تمام انبیاء علیہ السلام میں پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے خواہشات نفس کو قابو میں رکھتے ہیں لیکن حضرت یاہیٰ علیہ السلام کا خاص طور سے اس لیے ذکر فرمایا کہ وہ اللہ تعالی کی عبادت میں اتنے مشغول رہتے تھے کہ ان کو نکاح کرنے کی طرف رغبت نہیں ہوئی اگرچہ عام حالات میں نکاح سنت ہے اور اس کی ترغیب بھی دی گئی ہے لیکن اگر کوئی شخص اپنے نفس پر اتنا قابو, قابو پائے ہوئے ہو جیسے حضرت یاہی علیہ السلام تھے تو اس کے لئے کنوارا رہنا بھی بلا کراہت جائز ہے اور یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی یہ صفت بطور تعریف کے نقل فرمائی ہے وہ اور پھر فرمایا کہ ان کی چوتھی صفت یہ ہوگی کہ وہ نبی ہوں گے اللہ کے منتقالین اور ان کا شمار نیک لوگوں میں ہوگا راست باز لوگوں میں ہوگا تو جب اللہ تعالی کی طرف سے حضرت علیہ السلام کی پیدائش کی خبر حضرت ذکریا کو دی گئی تو حضرتکریا نے فرمایا کہ ربی رب اننا یا لی غلام یا رب میرے یہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا وقت بلغنی الکور جبکہ مجھے بڑھاپا آ پہنچا ہے وہ امراطی اور میری بیوی بانجھ ہے یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدی تو دعا کی تھی اور جب اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی تو پھر یہ کیسے فرمایا کہ میرے یہاں کیسے پیدا ہوگا یہ درقیقت ایسا ہے کہ جب آدمی کو اچانک کسی غیر متوقع بات کی خبر ملتی ہے تو اس پر وہ تعجب کا اظہار کرتا ہے اسی تعجب کا اظہار حضرت یا زکری علیہ السلام نے فرمایا اور ساتھ ہی اس میں یہ سوال میں یہ بات بھی پوچھی تھی کہ یہ تو یقین ہے کہ جب آپ فرما رہے ہیں کہ بچہ ہوگا تو ہوگا لیکن وہ کس طرح ہوگا کیا ایسا ہوگا کہ ہم میاں بیوی بی جوانی کی حالت میں واپس چلے جائیں گے اور ہمارے اندر اولاد کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی یا یہ کہ ہم اسی بڑھاپے میں رہیں گے اور بڑھاپے میں رہنے کی حالت میں اولاد پیدا ہو جائے گی تو یہ دونوں باتیں اس سوال کے اندر مضمر ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک اللہ علام کا اللہ تعالیٰ اسی طرح جس اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے یعنی تم جوانی کی طرف نہیں لوٹو گے بلکہ اسی بڑھاپے کی حالت میں تمہارے اولاد پیدا ہو جائے گی کالا ربلی آیا تو انہوں نے کہا کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجیے قال تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا آئے تو اللہ تن سلاستامن اللہ رمضا تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم تین دن تک اشاروں کے سوا کوئی بات نہیں کر سکو گے یعنی جب وہ وقت آ جائے جبکہ تم تم سے بولنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ختم کر دی جائے گی تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ تمہارے بیوی بی کے ہاں حمل ٹھہر گیا البتہ اس وقت تم لوگوں سے تو بات نہیں کر سکو گے لیکن دوسرے لوگوں سے بات کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور ذکر کی صلاحیت پھر بھی باقی رہے گی لہذا فرمایا کہ, اب کہ فصبح بحمد نہیں فرمایا وکو ربا کا کثیر اور اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرتے رہو وہ اور تصویر کیا کرو بالعشی اشی ڈھلے دن کے وقت بھی اور ول ابکار اور صبح سویرے بھی یعنی ڈھلے دن کا معنی جب سورج مغرب کی طرف ڈھل جائے اس وقت سے لے کر شام تک کے وقت کو اچھی کہا جاتا ہے اور ابکار کے معنی صبح سویرے کا وقت ان اوقات میں تم اللہ کی تسبیح کیا کرو تو چناچہ ایسا ہی ہوا تین دن ان کے اوپر یہ حالت تاری رہی کہ وہ کسی سے بات نہیں کر سکتے تھے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے اور اللہ اولاد کی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے پھر دوسرا واقعہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وہ عدقالت علم اور اس وقت کا بھی تذکرہ سنو جب فرشتوں نے کہا تھا کہ یا مریم اے مریم ان اللہفاع کی بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے و کی اور تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے کی علی نسائل العالمین اور دنیا جہان کی ساری عورتوں میں تمہیں منتخب کر کے فضیلت بخشی ہے اور کہا تھا کہ مریم کنوتی رب کی اے مریم تم اپنے رب کی عبادت میں لگی رہو وس اور سجدے کرو ورقائ اب راک اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رقو بھی کیا کرو یہ حضرت مریم علیہ صدلام کو یہ تلقین فرمائی گئی فرشتوں کے ذریعے یہ سارے واقعات بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اب نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ ذالک من الیک بنوی علیقمبر یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم وہی کے ذریعے تمہیں دے رہے ہیں وہ كُنْتَ کنتل اور تم اس وقت ان کے پاس نہیں تھے اقلام جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے مریم یہ طے کرنے کے لیے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے وَمَا كُنْتَ کن تل از اور نہ تم اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے تھے یعنی جس وقت ان کے درمیان یہ سوال پیدا ہوا تھا کہ مریم کی کفالت کون کرے اور اس میں لوگوں کی رائے مختلف ہو گئی تھیں اس وقت بھی تم ان کے پاس نہیں تھے بتلانا یہ مقصود ہے کہ یہ،, یہ سارے واقعات جو بھی تمہاری زبان پر اللہ تعالی نے جاری فرمائے ہیں یہ تمہیں پہلے سے معلوم نہیں تھے نہ تو موجود تھے لیکن تمہاری زبان پر جو یہ واقعات اس طرح جاری ہو رہے ہیں یہ اس بات کی علامت ہے اور دلیل واضح ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر وہی نازل کی ہے اور تمہیں اللہ نے نبی اور پیغمبر بنایا ہے تو یہ تمہاری رسالت کی واضح دلیل ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ حضرت مریم کے واقعے کی طرف لوٹ کر فرماتے ہیں اس قالت الملائی جب فرشتوں نے کہا تھا کہ یا مریم ان اللہ شروع کی بتلی من کہ اللہ تمہیں خوشخبری دیتا ہے اپنے ایک کلیمے کی اور جیسا میں نے پہلے ارض کیا تھا کہ کلمے سے مراد کیا تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس المسیح مسیح مریم جس کا نام مسیح عیصب مریم ہوگا اور میں اس لیے کہا کہ وہ صرف اللہ کے کلمے کن سے پیدا ہوئے تھے بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے وجی ہن پھر دنیا وال آخرہ وہ وجاہت والے ہوں گے دنیا اور آخرت میں یعنی ان کا ایک ان شخصیت وجیح شخصیت ہوگی وہ من المقربین اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے وہ یوکلی مناصف المحد اور وہ گہرو, گہوارے میں یعنی بچے, بچے کے جو پالنا ہوتا ہے جس میں بچے کو رکھا جاتا ہے اس میں بھی لوگوں سے بات کرے گا اور وہ اور بڑے ہو کر بھی بات کرے گا یعنی یہ اللہ تعالیٰ اس کو مجرتا فرمائیں گے کہ بچپن ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بولنے کی صلاحیت عطا فرما دیں گے جس کی تفصیل انشاءاللہ سورہ مریم میں آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ صلاحیت عطا فرما دیں گے کہ وہ بچپن میں ہی یعنی دودھ پیتا ہونے کی حالت میں ہی وہ بولنا شروع کر دیں گے اور اس طرح بولنا شروع کر دیں گے جیسے کہ ادھیڑ عمر میں آدی بولتا ہے وہ کہلن بڑی عمر میں جیسے بولتا ہے کومنس صالحین اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے یہاں بھی حضرت مریم نے طوی طور پر تعجب کا اظہار کیا حضرت مریم نے کہا عالت ربی انا یقنی ولد پروردگار مجھ سے لڑکا کیسے پیدا ہو جائے گا ولم ولمسنی بشر جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوہ تک نہیں اعلی اللہ نے فرمایا کلّہ یخل کماشا اللہ اسی طرح جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے وہ اضاق امرن جب وہ کوئی کام کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے وہ انما یقور الحکن <كُن> تو بس اتنا کہتا ہے کہ ہو جا ف <فَيَقُون> بس وہ ہو جاتا ہے اور فرمایا کتاب <وَالحِكْمَة> اللہ تعالیٰ اس بچے کو یعنی اساب مریم کو کتاب کی تعلیم دیں گے اور حکمت کی وہ تو انجیل اور طورات النجیل کی تعلیم دیں گے وہ رسول اللہ اسرائیل اور انہیں بنی اسرائیل کے پاس رسول بنا کر بھیجیں گے اور یہ کہیں گے یہ کہ, ان کی زبان سے یہ بات کہلوائیں گے اللہ تعالی کہ انی قدیت من کم میں تمہارے پاس اور تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں اور وہ نشانی کیا ہے انی اخلق لکم من کا وہ نشانی یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے گارے سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں فنف خوفی پھر اس میں پھونک مارتا ہوں فیقون قیمن بزن اللہ تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے چنا سے ایسا ہی ہوتا تھا کہ حضرت و علیہ صد السلام لوگوں کو یہ معجزہ اللہ تعالی کے حکم سے دکھاتے تھے کہ گارے سے پرندے جیسی ایک شکل بنائی اس میں پھونک ماری تو وہ حقیقی پرندہ بن گیا اور دوسری علامت یہ کہ دوسری نشانی ہے کہ ابر الاقم میں مادرزاد اندھے کو تندرست کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے ول اور کوڑی کو تندرست کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے وہ افی اور میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں بزن اللہ اللہ کے حکم سے اور ساتھ ہی یہ موجودہ بھی بیان فرمایا کہ وہ انب اکمب ماتا کلون و ماتد خرون فی تم لوگ, تم لوگ جو کچھ اپنے گھروں میں کھاتے یا ذخیرہ کر کے رکھتے ہو میں وہ سب تمہیں بتا سکتا ہوں بتا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیتے تھے کہ فران شخص نے گھر میں کھانے کا کیا سامان رکھا ہوا ہے اور کیا کھا رہے ہیں اور کیا انہوں نے گھر میں ذخیرہ رکھا ہوا ہے اس کا علم اللہ تبارک تعالیٰ ان کو عطا فرما دیتے تھے علم غیب تو اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوتا کل یہ علم غیب کہ ہر چیز کا غائب کا علم یہ سوائے اللہ کے کسی کی قبت نہیں ہو سکتی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں تو غائب کی کوئی خبر بتا دیتے ہیں انبیاء کرام علیہ وسد السلام کو بہت سے غائب کی خبریں اللہ تعالی نے بتائیں اسی میں حضرت عیسیٰ علیہ السد کو یہ خبر بتا دی دیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ اور وہ لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر فرما دیتے ہیں. تو یہ ساری نشانیاں حضرت عیسائی علیہ السلام لے کر آئے تھے تو آگے فرمایا ان علی کے اللہ آیت بلا صبح ان سب باتوں میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے ان کن تم مومنین اگر تم ایمان, ایمان لانے والے ہو تو تمہارے ایمان لانے کے لیے یہ نشانیاں کافی ہونی چاہیے وہ مصدق علیمہ بہن دئی امر <تَوْرَات> اور یہ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں یعنی میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ اور کوئی کتاب آسمانی نازل نہیں ہوئی بس مجھ پر آسمانی کتاب نازل ہوئی ہے بلکہ تورات کے بارے میں میں یہ اعتراف اور اعلان کرتا ہوں اور اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا باد اللہ علیکم اور اس لیے میں آیا ہوں تاکہ تم پر کچھ چیزیں جو تورات میں حرام کی گئی تھیں اب میں تمہارے لیے حلال کر دوں جیسے مثلا موسوی شریعت میں بنی اسرائیل کے لئے اونٹ کا گوشت اور چربی اور بعض پرندے اور بسلیوں کی بعض قسمیں حرام تھیں لیکن اسر علیہ السلام کی شریعت میں انہیں جائز قرار دے دیا گیا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ انبیاء کرام کو شریعتیں مختلف ادا کی گئیں جیسا میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ دین تو سب کا ایک ہے لیکن شریعتیں اور, شریعتیں اور شریعت کے جزوی احکام مختلف انبیاء کے ہاں مختلف ہوتے رہے ہیں ان میں سے بعض چیزیں جو پہلے حرام تھی حضرت موسا علیہ السلام کی شریعت میں وہ حلطیس علیہ السلام نے کی شریعت میں حلال کر دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی کی طرف سے کہہ رہا ہے وہ جیت حکم بھی ربکم اور میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں یعنی سارے معجزات لے کر آیا ہوں فتق اللہ لہذا اللہ سے ڈرو وہ عقیون اور میرا کہنا مانو ان اللہ ربی و ربکم یقین رکھو کہ اللہ میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے ہار راتمستقیم یہی سیدھا راستہ ہے تو اللہ تعالی نے ان, اس آیات, ان آیات اور ان واقعات کے ذریعے یہ بات واضح کر دی کہ اساردالسلام نے کبھی اپنے آپ کو خدا کا بیٹا یا خود خدا نہیں کہا بلکہ یہ کہا کہ یہی دعوت دی کہ اللہ ہی تمہارا پروردگار ہے اللہ ہی میرا پرور ہے اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور یہی سرات مستقیم ہے یہی سیدھا راستہ ہے